بس الرحمن الرحیم اللہ علیہ علی محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صفیہ میں باقی تمام سامعین برادر خارن صبق سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے ادب کتاب دعوت شریف صدارت نمبر پانچ سو بانوے دو سو چونتیس ہے پانچ سو بانوے شروع سے لیکر تک ادب کی تعداد ہیں اور دو سو چونتیس جو ہے اوراد فتح کی درستی تعداد ہے اوراد فتح میں سے اوراد فتح میں سے جو ہے دو سو چونتیس اوراج فتح میں سے ہمارا سلسلہ بس اسمال حسنہ میں اسمال حسنہ میں سے ساڑھے ساتواں اس مقدس یا سلام جی یا سلام مفتی لقوی توضیح اور تاخیر کے وائل کے سلسلے میں لغات اور وہ حضرات جنہوں نے اس اپنے جو انہوں نے اسما الحسنیہ کی شرح میں جو کتابیں لکھا ہے معطل علماء اسلام نے ان سے تھوڑا بہت استفادہ کیا ہے تو آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں یہ اس میں مقدس یا سلام جو ہے یہ اسلام سے اس کا جو ہے ابلغت کی مختلف کتابوں سے آپ لوگ کا دے رہا ہوں تو یہ مادہ سلیمہ یسلم سلامتن و سلام من اے بن و آفتن ہاں جی یہ سلام جو ہے سلیم علام و ہیں سے, سے و <وَعَافَتِن> یعنی کسی ایب یا آفت سے نجات پانا ہاں جی السلام و سلامن سے مرادؤں کسی ایب یا آفت سے نجات پانا چھٹکارا پانا بری ہونا یہ معنی دیتے ہیں آگے ص من الافت کسی کو آفت سے بچانا یا صمہ بالعمر پر راضی ہونا کسی کام پر راضی ہونا صلع صرم و بردار ہونا ہاں جی سلمہ علیہ جب برطرب تو فرم بردار ہونا تو السلام اور مزید اس سے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نام نام ہے یہ مقدس کیونکہ اس کی ذات تمام عیوب و نقائص سے پاک و بری ہے جو معنی و پردیب السلام کی معنی میں سے ہر قسم کے ایب یا آفت سے نجات پانا اور بری ہونا ہر قسم کے عیب و نقص سے تو اس لیے جو ہے کتاب المنجد لاہر کی عربی مشہور کتاب ہے ہیں السلام اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے کیونکہ جو ہے اس کی ذات اللہ کے ذات تمام عیوب و نقائص سے پاک اور بری ہے اس لیے اللہ تعالیٰ خوش یا سلام کے کر پکاتے ہیں اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے ذات سلامتی دینے والا ہر کو سلامتی اسی ذات کی جانب سے ہے یع المنجد کے حوالے سے تھا دوسری کتاب جو ہے انسان العرب سے بھی سلسلے میں یہاں پر حوالہ دے رہا ہوں حرمتِ <تصفح> سی الامم السلام و سلامت مانا البرات و چیز سے بری ہونا یعنی حرکن کے اے نقل سے بری ہونا پاک ہونا کتنے وکال ابن العرابی ہاں جی انہوں نے کہا ہے السلامت و سلامت بھی معنی آفیت ہے یعنی السلام و سلامت یعنی براعت و دوری چاہنا ہیں اس معنی میں درا براعت اور دوری چاہنا اور ابن العربی نے کہا ہے السلامہ یعنی اے العافیہ یعنی عافیت کے معنی میں السلامت یعنی العافیت کے معنی میں کیسے کے کی بیماریوں سے آفات سے ہاں جی ہر چیز سے جو ہے کہ نقش سے عافیت دینے کے معنی میں سلامت رکھنے کے معنی میں التسلیم جو ہے یہ روز مشتق من, من السلام تسلیم دیں اس لفظ سلام سے مشتق ہے اسے ماخوذ ہے اور یہ اسم اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے مقدس ناموں میں سے ہے کیونکہ ل سلامت من العب و نقشی اللہ کے ناموں میں سے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر قسم کی ایب اور نقش سے جو ہے صحیح سالم ہے پاک و پاکزہ ہیں بری ہے اس وجہ سے اللہ کو سلام کہتے ہیں اس و سلام و اس سلامت جی یہ دونوں لبص و سلام اللہ از وجلّہ السلام جے اللہ از وجل من المن آسمائے ان السلام جے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے چونکہ لِہ سلامت اے بن نقش و العبی و الفنا ہے چونکہ اللہ تعالی کے ذات جو ہے ہر قسم کی نقد سے ایب سے اور فنا سے سالم ہے محفوظ ہے لہذا جو ہے اللّہ تعالیٰ کو السلام کے خیر اس کے پکارتے ہیں اللہ کے مقدس ناموں میں سے سلام ہے یہ لغوی معنی جو ہے حقہ ابن و انہوں نے لغوی معنی کو نقل کیا ہے کہ باقی سارے معنی سے معنی زیادہ اچھا میں تر ہے کہ یہ اسم من, من آسما ہی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نام ہے کیونکہ یہ نام اللہ کے لئے انتخاب ولیہ سلامت ہی من نقصی ولی بھی اللہ کی ذات سالم ہے بری ہے ہرکم جی، کے نقد سے حرکم کے ایف سے اور فنا سے اللہ کے ذات کے لیے کوئی فنا نہیں یہ جو جب کتاب اس کا والا کتاب لسان العرب عربی تو عربی لغت کتاب ہے مادہ سین لام سے تو اس کا عربی تجمہ نے لفظ لفظ کیا ہے پھر بھی تو تجمہ تسلیم مزدور مشتق ہے سلام سے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے ازاد پاک کے ہر نو ذات پاکروں میں سے زوال کا ہر نو ایپ و نقص اور فنا سے پاک ہونے کی وجہ سے اسے السلام کہتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے ذات کے جو ہے ذات کا ہر نو ایپ و نقص اور فنا سے پاک ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ذات کو السلام کہتے ہیں بس السلام ایسی ذات پاک جو ہر قسم کی ایپ و نقص اور فنا سے پاک محفوظ ہے اور صحیح سالم ہے محفوظ سے اس کے لیے اس میں نہ کوئی نیب ہے نہ کوئی نقص ہے اور نہ اس کے لئے کوئی فناہ ہے وہ عزل سے ہے اور آبد تک رہنے والا ہے نہ اس کی حیات کے لیے ابتد... کوئی ابتدا ہے نہ انتہائی اسی ذات کو سرمدیل وجود کہتے ہیں ہاں جی جو, جو ہے ازل سے آباد تک ہے تو اس کو سرمدیل وجود تیسری کتاب وسلام من من منقی کا سلامتِ ولافیت من غیر شر و وضن <ذلن> یہ توجہ جی کیا تفصیل المیدان میں جو ہے جھیل نمبر انیس اور بیس میں جو ہے اس کی تفسیر ہے تو اسے سرحشر کے جو ہے سورہ حشر عید نمبر تیئیس کے ذیل میں انہوں نے یہ سورہ تو سورہ توسیعات کے ذیل میں سورہ تفصرۂ میدان جو اسات کے ذیل میں ہیں جی جی نمبر 19 سے لکھا سورہ حشراج نمبر تیئیس تو آج سلام کیا ہے وہ ہستی جو تجھ سے سلامت معافیت کے ساتھ ملاقات کریں بدون کسی شر اور نقصان کے سلامت جو ہے سلام کا یہ معنی ہے وہ ہستی جو تجھ سے سلامت وعافیت کے ساتھ ملاقات کریں بدون کسی شر اور نقصان کی یہ اللہ تعالیٰ ہی کے ذات ہے ہاں جی جو بندوں کو ہر قسم کی سلامتی سے نوازتا ہے اور ہر قسم کی شر سے اللہ تعالیٰ اپنے بدل بچاتا ہے وہی ہمارا محافظ ہے وہی ہمارا نگاہ بان ہے چوتھی کتاب کا حوالہ جو ہے کتاب محردات راغب ہے جو قرانی لغت ہے ہاں جی اس میں صرف قرآن پاک میں موجود عربی مشکل الفاظ کی تشریف کر کتاب کا محردات راغب اصفانی کے نام سے وہاں فرماتے ہیں وہ اس سلام المومن المحمن اس کے ذیل میں فرمایا سلام المومن الصلۂ حشر و کہ برت جو ہے صفہ بزا لکھا منحص الحق العوب الافۃ اللّی تلحق الحق حلقہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سلام مومن المحمن اس لیے کہا ہے نہ صاف سے اس لیے اللہ کو صلاح موصوف ہوا کیونکہ اللہ اصلاح سے کیو کیونکہ وہ اس کی ذات کے لکھا ملحق نہیں ہوتے کسی بھی قسم کے ایک آفات جو کہ مخلوق کو لاحق ہوتے مخلوقات کو لاحق ہونے والے عیوب اور آفات سے اللہ تعالیٰ کے ذات پاک و پاکزہ ہے اس نے وہ ذات کو سلام کہتے ہیں اس لئے وہ ذات کو سلام المومن محمد کہتے ہیں سورہ حشر کی سعد میں السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی توصیف کی گئی ہے تو آگے مومن معامن بھی آگے ہوئے ہیں لیکن السّلام کی جو توصیف کی اس کی وجہ یہ ہے فی الحال وہ صرف حبیٰ ہاں جی یعنی سلام سے اس میں السلام سکھلام بھی اللہ کے میں سے ایک نام ہے اسما اللہ اللہ کی ذات کو یہاں جو ہے السلام سے جو ہے موصوف کیا اللہ تعالیٰ کی توصیف کیا کس وجہ سے اس وجہ سے کہ منہ صلی اللہ الحق الوب ولافات اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ملحق نہیں ہوتے وہ ایوب اور آفتیں اللہ کی تلحق جو محلوقات کو لاحق ہوتی ہیں محلوقات یقیناً جو ہے ان میں طرح, طرح کے بھی آفتیں بھی ہے وہ ایک بات ہے ایک نہیں ہے نابود ہو جاتی ہے اس لیے تو یہ معنی جو ہے محردات راغب میں لکھا ہے دوسرے حشر کی صاحب میں السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی توصیف کی گئی ہیں اور اس کے صفات میں سے ہاں جی السلام بھی ہے یہ سب مبارک یہاں اس معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذات ان تمام ایوب و آفات سے پاک کو منظع ہے جو بشر کو ملحق ہوتی ہے یا باقی معلومات میں سے کسی کو ملحق ہوتی ہے تو اللہ ان تمام ایبوں سے پاک جب معلومات بشر فنا ہوتی ہے بشر کے حیات اپونی نہیں ہے بشر ہمیشہ محتاج ہے ہاں جی بشر کے لیے موت ہے زندگی ہے موت ہے کم بیماریاں ہیں ہاں جی کمزوریاں ہیں ہر ہر طرح کے کڑوں کمزوریاں اس کے اندر پھر اللہ تعالیٰ سلام یعنی وہ ان تمام ایبوں سے نقائص سے کمزوریوں سے پاک اور پاکزہ ہے جو معلوقات کو انسان سمجھ اسے سے کو لاحق ہوتے بس یا سلام یعنی اے وہ ذات جو دعا میں نے یا سلام یعنی اے وہ ذات پاک جو ان تمام عیوب و آفات سے پاک ہیں جو انسانوں کو ملحق ہوتی ہیں یا باقی معلومات میں سے کسی پہ ملحق ہوتی ہے پھر کائنات میں سے جو بھی موجودات ہیں ان پر جو بھی عیوب اور نقص اور خامیاں ان پر ملحق ہوتی ہیں اللہ کے ذات ان تمام عیوبات سے نقائص سے خامیوں سے پاک اور پاکزہ اور محفوظ ذات ہے اللہ کے ذات کو یا سلام کے کرم پکارتے ہیں تو یہ جو ہے اس سے کتاب میں اس کی مختصر توجہ آپ لوگوں تک پہنچا دیا اور اس کے علاوہ جو ہے باقی اور بھی لغات کی کتابیں ہیں ان سے انشاءاللہ آنے والے درسوں میں آپ لوگوں کو پہنچا ہوں گا انشاءاللہ